والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من سيئات من يعدل الله فلا مضل له ومن يغنله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الرحمن الرحيم تلك قد دارت الأخر بنور الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين سبح الله العظيم رب اشرح صدري ويسر لي امري اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم رعایت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ گھر ہے آخرت کا اسے بنایا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے دو جو نہیں چاہتے زمین میں فساد نہیں چاہتے زمین میں بڑائی بڑا بننا اور نہیں چاہتے زمین میں پھنسا اور عجیبی بات تو یہ ہے کہ آخرت تو ہے ہی متقی اور پیرزگار لوگوں کے لیے زائد میں ایک باتمیزیلا کو زائل کرنا اور ایک باتی ضلع کا تذکرہ ہے بڑا بننے کا جذبہ یہ باتمی گندہ اخلاق ہے اخلاق دو قسم کے اخلاق فاضلہ یا اخلاق حمیدہ اخلاق فاضلہ خلا کے حمیدہ پسندیدہ اخلاق, اخلاق, اخلاق, پسندی اخلاق. اچھے اخلاق اخلاق فاضلہ اخلاق امیرا پسندیدہ اخلاق اور اخلاقی رضیلہ گندے اخلاق تلکت گند دار اللہ نجل و, و رومن قرآب آتا ہے ایک رضیلے کا سسرہ ہے بڑا بننے کا جذبہ بڑا بننے کا جذبہ اور مانو کے ساتھ اس بات کا تذکرہ آیا کہ بڑا بننے کا جذبہ جو ہے اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے جڑی ہوئی وہ فساد فساد کی بنیاد ہی بڑا بننے تو آئیر کا جذبہ ہے کتنا گہرا ربط آیت کایت رب تو چھوڑو نفس کا لفظ کے ساتھ ربط ہے پھر ایک رضیلے کا تذکرہ ہوا بڑا بننے کا جذبہ فرمایا گیا کہ آخر کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں زمین میں فساد آتا ہی بڑا بڑائی کے جذبے بڑا بننے کے جذبے کے تحت کیا اس میم محمد اللہ <سؤال> علیہ نے منصب امامت محمد ان کی اس میں اس بات پر بات کی ہے کہ حکومت کو لینے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے حکومت کو لینے کے لیے جذبے والا آگے بڑھتا ہے وہ جذبہ والا نہیں پڑتا ہے جذبے والا کا بڑھتا ہے جذبے دو قسم کے ہیں ایک جذبہ ہے بڑا بننے کا جذبہ مال کمانے کا جذبہ عورتوں کے اس المال تک پہنچنے کا جذبہ یہ تین جذبہ ایک ان جذبوں والا آدمی آگے بڑھتا ہے کہ حکومت حاصل کرے کہ اس سے جذبات کی تکمیل کا سامان اس کو زیادہ زیادہ ملے گا اور ایک جذبہ ہے وہ نفاذ شریعت اور خدمت حلق اصول ادار میں یہ دو جذبات ٹکراتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں مال بڑا بننے کے جذبے والے مال کے جذبے والے عورتوں کے جذبے والے یہ نفس ان کا ابھرا ہوا نفس پوری قوت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس مقصد پر پورے تندی کے ساتھ پورا زور لگا کے استعمال ہوتا ہے آج کے مقابلے میں خربۃ خالق اور نفاذ شریف کے جذبے والے بھی ہیں تو اس طرح چلنے ہیں کچھ تھوڑا بہت خواب ہو رہا ہے ہو گیا ہو گیا ہے. نہ ہوا تمہیں یہ دونوں کو تو ان لوگوں سے شدت کے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے سبحان اللہ ایک آسانیوں کا رضی اللہ نے دیکھا ساٹھ ہزار پچھلے رومیوں کا علاقہ ہے عیسائیوں رومی عیسائیوں کا آگے علاقہ آگ کے قریب تھا یہ رسانیوں کا تھا رسانی عرب تھے عربی بولنے والے عربی نسل کیا یہ بھی عیسائی عیسائی باروق کی توجہ ہوئی ہے سلطنت روما کی طرف رومن امپائر کی طرف ہوئی تاکہ یہ ہدایت پر آئیں دو, دو سے بچیں اور جنت میں داخل ہوں ان کی توجہ بڑھے ہیں تو رومیو نے کسانی اربوں کو آگے کر کے ان سے ٹکرایا ہے عیسائی ہو چکے تھے لیکن یہ ان کو دو نمبر دو سیٹیزن میں رکھتے تھے خاتمہ ان کا ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ عیسائی تو ہوئے ہیں لیکن دسم طرف تو انہوں نے ساٹھ ہزار کا لشکر خالد عنہ کے مقابلے میں بھیجا اس لشکر کے حمیر بن رضی اللہ عنہ اور باقی ان کے جو کمانڈنگ آفیسر اس میں خالد بنیر پورا ایک محال کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنگ میں ایک تو ہوتا ہے یہ کور کو کمانڈر ہوتا ہے اور ایک ایک محال کو پورے ایک آدمی آخر میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے باقی سارے اس سے ماتے کوئی لوگ جنرل لیول کا مسئلہ ہے کیا مال کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے نیچے اتنے چار بجے جنرل کام کر رہے تھے خالد ان کے افسروں میں سے تو نے کہا جی پہلا حملہ تو آسانیوں کا آ گیا ہے وہ ہے ساٹھ ہزار اور اس میں ہم جو ہے کیا کریں گے خالد خارج نے بڑا نے کہا بڑا مزہ گا شاید آج وہ دن ہے جب شہادت نصیب ہو جائے انہوں نے کہا کہ ابو بیداب نے کہا کہ تیس آدمی میں لے کر جاؤں گا ان کے مقابلے میں وہ نہیں آدمی زیادہ ہونے چاہیے تو کرتے رہے کرتے رہے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اگر بڑی سم بڑے سمجھانے بجھانے پر بڑی درخواست پر ابو زبیان رضی اللہ عنہ کی درخواست پر کہ جو بڑے بہت سمجھدار بہت تجربہ کار سیاست اور جن آدمی تم نے کہا کہ یا عبا سلمان ساٹھ آدمی لے لو نیت ضد نہ کرو ساٹھ آدمی کم از کم لے لو تم نے کہا چلے آپ کے کہنے پر ساٹھ آدمی میں نے لے لیے تن نواز لگائی ہے علامہ وقدی رحمتہ اللہ نے ساٹھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اپنی کتاب میں پھر کہا کہ یہ وہ, یہ وہ لوگ ہیں جن میں ان سے ایک ایک آدمی ہے کہ سو پر نہیں ایک ایک ہے پڑی ہے ان میں جو ہے تو ابکیق کے صاحبزادے عبدالحمان بکر ہیں عمر فاروق صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہ بہت بڑا حدیث کا مائل اور مفتی اور میدان جانے جنگی کے ماڈل میں سے کہ ایک آدمی ہزار کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو گئے تو اس نے نہیں کہنا کہ میں نہیں کھڑا اور فضل حضرت عباس چچے کے چچا بیٹے فضل بن عباس اور مشہور جنگجو صاحبی ہیں حضرت بن ازبر نام پکارے پکارے پکارے پکارے پکارے ساٹھ نام ایک نام مجھے یاد نہیں نے اس نام کو جو پکارا تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کی والدہ سو آدمیوں کے ساتھ لڑ سکتی تھی اکیلی یہ وہ ہے تین ساٹھ گروں نے ماسک کرائی ہے اور لشکر قریب جب پہنچے ہیں تو جبلا ونائم نے کہا کہ ابھی تک سنا کے وہ خیال میں ہو اور ہماری بات کو سمجھ نہیں ہو اور ابھی بھی ہے تو سلح کی وہ لے کر آ رہے ہو اور خیال تھا کہ ساٹھ آدمی کی صلاح کا معاہدہ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں نے کہا کہ کے بچے سلاح کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور طریقہ کار نے یہ رکھا کہ یہ جس وقت لشکر بڑھے آگے اس میں اس ساٹھ کے دائرے کو نہیں توڑنا ہے یہ جو کمان جا داخل ہوگی نا ایسے کیس کے درمیان کوئی گھس نہ سکے دائرے کو نہ توڑ سکے بہسے آگے بڑھنا کندر جو ہے نا یہ نہ گاؤں واقعی وہ جب, جب شروع جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک مانگ آگے بڑھتی جیسے بڑھتی جیسے اور پھیلتی گئی اور کرتے کرتے یعنی تلواروں کے خاص نے کہا کہ دیکھو تیر کو مان کا تو خیال ان سے نکال دو اور نیزوں کو بھی چھوڑ دو کہ ان کبھی نشانے پر لگتا ہے کبھی خطا لگتا ہے اور پھنس جاتا ہے کو کھینچنا پڑتا ہے تو بس فقط ہر ایک آدمی دو تلواریں لے یا بیگ ٹوٹ جائے گی تو دوسری کو لے گا اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے تو دوار کی جار اور بجنے کے شوق چٹانے کے شو لے بازار کوئی آواز نہیں یہاں تک کہ جب اظہر کا وقت قریب ہونے کو ہوا تو سارے مجاہدین جو جا ہے وہ پریشان اس ایسے پیروں پر کھڑے ایسا کر رہے ہیں ہمیں حکم نہیں دے رہے ہیں خاص اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان ساٹھ سے میں ان کو میدان سے بگاؤں گا اور سارے روما کے آگے اس بات کو ہی پھر لے کر جائیں گے ساٹھ آدمی نے ساٹھ ہزار کو بگایا مگر اصل کی آواز جو ہے تو کوئی آواز نہیں آ رہی سخت مجاہدین خفا ہوئے اور سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ہمارے آدمی جو ہے وہ شاید ختم ہو گئے اور اب ہمیں جو ہے حملہ کرنا چاہیے تو وہ سب سمجھدار سابت ہے جنگ کے جو حالات کو دیکھ کر لگا لیتے تھے کہ کس کا پلہ بھاری ہے اور کون آگے بڑھ رہا ہے کون پیچھے ہو رہا ہے انہیں کہا تھوڑی دیر اور سفر کرے تھوڑی دیر اور سفر کیا اور نہ رہے جو آوازیں آئیں ان کو دادے ہوا کہ ہمارے ساتھی گالے بھاگے انہوں کو دیکھا وہ بھاگ رہے ہیں میدان سے ماز میدان جب صاف ہوا تو فارد بن اللہ جب باغ واپس ہوئے تو پچیس آدمی ان کے پاس ساتھ جمع ہوئے دیکھا کہ عبد میں بدل بھی نہیں ہے ابد بن عمر بھی نہیں ہے فضل بن عباس بھی نہیں ہے بڑے مینا سوجا ہوا روئے اپنے تھپڑ مارے اپنے منہ پر رہا ہے پڑھنے کا میدان تو جیت لیا لیکن ہمارے جو کام کے آدمی تھے وہ نظر نہیں آ رہے نہ بزرگ چچے بیٹے فضل بنباس موجود ہیں اور نہ ابد اللہ بنمر ہیں اور میں اس پر بہت اداس ممکھی ہوں چلو لاشوں کو ڈھونڈو لاشوں میں ڈھونڈا گیا تو کل دس آدمیوں کی لاشیں اس میں ملی دسا کے پاس یہی دس وادا ہے سوال ہی تمہارے ساتھی جو ان کے طاقت میں چلے گئے ہیں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آگے بھاگ رہے ہیں اور باقی جب یہ گئے دیکھا کہ آگے ان کو رکھا ہوا ہے کفار کو پیچھے توڑ رہے بگا رہے تو بیس آدمی یہ واپس ہوئے پچیس یہ ہوئے بیس ہی ہوئے. کتنے ہو گئے پینتالیس ہوئے دس شوہ داخل پانچ گرفتار ہو گئے چار ساتھیوں کے گرفتار ہو گئے تو ان کو جس راستے سے لے گئے تھے تو ایک مختصر راستہ اختیار کر کے مجاہدین ایک کے گئے اور بس جا پڑے ان پر اپنے پانچ ساتھیوں کے بھی آزاد کر کے لے ہیں اور کفار کی لاشیں گی ایک روایت ہے پانچ ہزار ساٹھ آدمیوں نے پانچ ہزار لاشیں گرائی میدان میں آپ نوجوانوں کو پانچ ہزار مرغے سبح کرنے کے لیے ساٹھ آدمیوں کو دوں تو کلائی میں بھی درد ہو گیا ہوگا انگلے میں بھی درد ہو جائے گا تجھے اس کو ہم نے پالا یا وہ شہر محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا اللہ خیر یہ مضمون کس بنیاد پر سامنے آیا تھا کہاں سے یہ مضمون سامنے آ گیا تھا حکومت کا جذبہ لینے کے لیے ہاں جو حکومت میں تھا کہ وہ جو خدمت خالق اور نفاذ شریف کے جذبے کے تحت حکومت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں پھر جذبے والے ساٹھ آدمی ساٹھ دور پر جا کر گر گئے اور ان کو میدان جنگ سے پسپا کر کے بگا رہے ہیں تو دنیا دار جو اہل دنیا جو بڑا بننے کے لیے مال کے لیے عورتوں کے لیے ایسے گزار بنانا چاہتے ہیں وہ اگر سو فٹ سلانگ لگا رہا ہے تو میں تو دو سو فٹ سلاگ لگانی اتنی حکومت اور جوش سے کام کرنا ہے تو وہ کیونکہ صفانی جذبے کے لیے کر رہا دولت کے لیے کر رہا ہے شہرت کے لیے کر رہا ہے عورت کے لیے کر رہا ہے اور میں تو رضا لائی کے لیے کر رہا ہوں تو رضاء لائی والے کو تو اپنی ساری توانائی کو جھونک دینا چاہیے اردو میں کہہ تن من دن کی بازی لگانا تن بدن من دل سور دل کا جوش و خروش لگائے اور دھن پیسہ تر من کی بازی جان دل اور مال سارے کا سارا جو ہے یہ رضا الہی کے لیے لگے اور آدمی اس کو لگا کر پھر نتائج حاصل کرنے کا امیدوار دنیا کے لیے صبح سے لے شام تک کھپتہ آدمی دکان پر کھیت میں ملازمت پر اور پھر اس کو امید ہوتی ہے کہ اب تنخواہ ملے گی اور دن کے لیے بس اتنا کر لیتا ہے جب نماز پڑھی جائے تو ایک طورے کی زبان ایک سیکنڈ لا لیتے ہیں کہ استاج دن کے لیے بھی دعا کرے شکست طلبا اسلام فکرست کفات فتح مسلمان کفات اسی کہو کہ اتنے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی دکان کے لیے دعا کر لیا کرو اور ایک سیکنڈ کے لیے اپنی کھیت کے لیے دعا کر لیا کرو ایک سیکنڈ اپنی ملازمت کے لیے دعا کر لیا کرو اور, کرو اور باقی سارا جو ہے تو شطراج پر بیٹھے رہو کبھی تیار نہیں ہوتا اس کے لیے بیٹھا تو شطرانج پر باہر نماز کے بعد ایک سیکنڈ دعا کر لیا کرے کہ میرا کاروبار آباد میرا کھیت آباد میری ملازمت جو ہے وہ آباد وہ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کیا کہتے صحیح ہو تو بھائی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ بڑی سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں محنت کرنی پڑتی ہے جان لگانی پڑتی ہے کوشش کرنی ہوتی ہے سب کچھ حاصل ہوتا ہے ایسے ہی دعاؤں سے نہیں ہو جاتا کہ <laughs> دعا پر بھی اعتراض کے احتیاط میں کرنا تمہارے ساتھ شکایت نے کرایہ نے کہا کہ گھر والوں نے کہا تھا کہ میرا بجے ٹھیکہ بل کے افغانستان میں آپ کو بلا ہوا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں نے ہاں بالکل چھ مہینے لگیں گے میں بادشاہ صاحبوں کو لے آؤں گی اور سب فلاب والے آؤں گی اور کوئی پرواہ نہیں ہے پر خیر ہو جائے گی سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے کہتے کہ وہ ہے تو ملا نہیں میں سوچا کہ وقت میں نے فارض کیا ہوا تھا تو میں گھر والے سے دس کام سامنے تو کے کو کرے گے بے خودکشی کر دوں کہ ابھی جی چند دیر پہلے تو چھ بجے کے لیے تیار ہے اور چند دیر بعد اب ہے تو ایک مہینے کا ایسے آدمیسمت کو کہتے میں کسی دوسرے کی تائید کر کے اس کا ساتھ دے کر بھی سوار حاصل کر سکتا ہوں کسی دوسرا کسی کا کام کر رہا ہے میں سروس کو دے کر خوش ہو گیا میں اس کی تائید کر لی لیے ساتھ دے دیا اتنا سواد بھی بعض آدمی کی قسمت میں نہیں تہذیب والے آدمی کا زیادہ جذبے کے ساتھ تن من کی بازی لگانی چاہیے تو اب جذبہ ٹکراتا ہے دولت اور شہرت کا جذبہ اور خدمت خال اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رفاظت شریف کا جذبہ ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے والے میں جذبہ رکھے ہوئے ہوں محنت نہ کر رہے ہوں کوشش نہ کر رہے ہوں اور بازی اپنی پوری کوشش نہ لگا رہے ہوں تو رہ جاتے ہیں دنیا دار تو نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے تو آگے بڑھ کر ساری چیزوں پر قبضہ کرنا ہے اور ہر جگہ جو ہے ہم نے یہ فساد پھیلانا ہے یہ بڑا بننے کا جذبہ نیوز ایجنسی میں فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی پر آنے کا جذبہ رکھتا ہو اس کو نہ یہاں پر تو خلیفہ اور شورا کے سوابدیدی اختیار ہوتے ہیں دو, دو چیزوں کی اہلیت کو لے کر وہ خود انتخاب کریں جو ہے ان کی اور شعبے کے بارے میں سمجھ بوجھ اور ایز ویت ان کی دیانت و امانت جیسا کہ تعلق رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا خراب جو ہوا ان کا بادشاہ کا تو زیادہ دور زیادہ دو بس فی الحل میں جسمانی صلاحیت علمی صلاحیت میں تم سے زیادہ ہے اس لیے ہم نے اس کو بادشاہ بنایا یوزی وزارت خزانہ کہا کہ حفیظ علیم یہ اللہ مجھے زمین کے خزان سفر کرتا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں جو روحانی صفت ہے جانبداری کی صفت میں حفاظت کرنے والا ہوں علیم اور میں اس کام کو جانتا بھی ہوں شعبہ جو ہے اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کے لیے جو روحانی سفر کی ضرورت ہے جو آدمی حفاظت کرنے والا ہو ضائع کرنے والا نا وہ بھی میرے اندر ہے ایک اس کے اندر کام کی صلاحیت ہو اور ایک اس کے اندر جو ہے دینداری ہو ہمارے ہاں آن انتخاب صرف کوالیفیکیشن پر نہیں کیٹیگری ہے اور نمبر ہے اور یہ ہے ہم. اس آدمی کے طرز زندگی کو بھی دیکھا جاتا ہے کیا یہ دھیانت امانت اور خوف خدا اور فکر آخرت میں ہے یا نہیں اگر اس میں دھیانت امانت اور خوف خدا فکر آخرت نہیں ہے تو اس کی عمارت فن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیوں اس نے فساد بچانا ہے فاصت جذبہ اسے فساد پیدا اس ہو تو آئے جان سے پڑھ کر میں نے بیان شروع کیا تھا دار تلکتار یاسر کا گھر ہے جو ہم نے بنایا ان لوگوں کے لیے جو کہ نہیں چاہتے زمین میں برابر بننا اور نہیں چاہتے زمین میں فساد پھیلانا زمین میں فساد جو پھیلتا ہے یہ بڑا بننے کے جذبے سے پھیلتا ہے وہ آدمی اس کا بڑا بننے کے جذبہ ہو یہ فساد پھیلایا کرتا ہے کیسے فساد پھیلا کرتا ہے اور جب دو بیڑے بگڑیوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا ہوبار ہو جاہ والے آدمی نقصان دیتے ہیں دو بیڑیے بھوکے بیڑیے کے چھوڑ دی جائے بکریوں کے ریوڑ میں ان سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان کہ ان دو آدمیوں سے ہوگا ان آدمیوں سے ہوگا جن کے اندر دو جذبے ہوں ہو بے مال, مال کی محبت کا جذبہ جیسے ہو علم گلم بس مال پیٹ میں آئے اور ہو بے جا بڑا بننے کا جذبہ یہ بڑا بننے کے جذبے والا آدمی کا اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ناسم ہو جن پڑھ جاتی آدمی آ کر خوش آمد کر کے اس انگلوں پر نچا رہے ہوتے ہیں بڑا افسر ہوتا ہے اور جاتی ان پڑھ آدمی آ کر خوش آمد کر کے اس کی کسی بیان کر کے تعریف کر کے اس انگلوں پر نچا لیتے ہیں اور غلط صحیح سب مقصد شاسل کر لیتے ہیں ہماق آدمی بنتا تب ہے جب اس کے باطن میں مت اور غم برابر ہو جائیں یہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس پر پھولتا نہیں ہے اور کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو اس پر یہ پریشان نہیں ہوتا ہے حقیقت پسندانہ تیوریہ کرتا ہے جو تعریف کر رہا ہے یہ میج اس کا اس کی ہوش فہمی ہے یا اگر یہ بات بجاتی ہے تو اللہ کا فضل ہے اپنا ذاتی کبال نہیں ہے اور اگر برائی بیان کر رہا ہے تو اس کی برائی اس کی تعریف کرنے سے مجھے کون سے سرخاو کے پر لگ گئے کہ میں آسمان پھوڑنے لگ جاؤں گا اور اس کی برائی کرنے برائی بیان کرنے سے کون سے مجھے نقصان ہو گیا کہ میں زمین پر گر جاؤں گا میں گاؤں میں بیٹھا ہوتا ہمارے ایک ان صاحب اجیساتے وضو کر رہے ہیں ان کو ممبر بنایا ہوا تھا ہم نے تو کر رہا ہے ایک آدمی آیا اس کو کوئی کام نہیں کرا کہ تعریفیں شروع کی تو اس آدمی نے بڑا دانش فرما ہے جواب دی تعریف فقط اللہ کی میری کیا تعریف ہے جی تعریف اللہ کی کوئی کام ہے وہ بتا دو میں بس میں کر لوں لیکن تعریف آپ نے کرنی شروع کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں تو تعریف ص اللہ کی کسی کو کوئی کما ملا ہوا ہے تو عطاء اللہ یہ اللہ تبارک سال کی طرف سے ملا ہوا ہے لہذا یہ لہٰذا سر باد الحمدو، ساری ہم ساری تعریف اللہ کے لیے الف لام کے بارے میں وہ علماء کہتے ہیں کہ الف لام استغراکی ہے اس کیسے الفلام کی قسمیں قسم ہوتی ہے کہ الف لام استقراکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ کائنات میں کہیں کسی بات میں کسی جگہ کسی جگہ کسی موجودات میں کسی صورت میں کسی طرح کہیں پر ہی موجود ہے تو ساری الف لام پر کر گر جاتی ہے الحمد ساری تعریف دلدائے فقط اللہ کے لیے بائی کسی کے لیے ہے ہی نہیں ہے کیوں کسی کے پاس کوئی چیز ہے کوئی کمال ہے خواہ وہ حسن جمال ہے خواہ وہ عطا ومال ہے خواہ کوئی کمال ہے خواہ کوئی جلال ہے ہاں جی جو بھی چیز ہے کسی کے پاس ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہے لہٰذا ہم تو اس کی نہ ہوئی ہم تو اللہ کی زیادہ سے الجلال کی الحمد للہ ساری تاریخ کہیں پر بھی مڑ کر آ رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس ہم کے سزار اس ہم کے کلائے پر قابل وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سے جلال ہے جس نے اس سارے کمال کو پیدا کیا وجود بخشا افسوس وہ اللہ تاگے کہ یہ ایک تو وہ حالت ہے سمتھ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور بنی آشما کے گھر والے عبا صلی اللہ وہ تو اب دفن کی باقی کاموں کی فکر میں پڑے اور امیر کی بہتر یہ ہے کہ امیر کی وفات سے پہلے قائم مقام آدمیوں کو مقرر کر دیے جائے بلکہ امیر خود مقرر کر لے اور نہ فوری طور پر امیر مقرر کیا جائے کیونکہ مرکزیت کا خاتمہ ہو تو بہت خطرات وجود میں آ جاتے ہیں اب اکرام جمع ہوئے اور وہ بک شریک رض نے کھڑے ہوئے تقریر کی بیان کیا کیا کیا کیا تو لوگ سمجھ الگ گئے کہ اپنی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں یہاں تک بیان ختم کرتے کے ساتھ ہی کہا کہ میں عمر فاروق کو خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں اور میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ آ کر بیعت کریں سب کو بڑی عادت ہوگی ایسے پہلے کہ لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں ان نے جا کر پکڑا ہو کہا کہ خلیفہ یہ ہے اور میں اس کی بیعت کرتا ہوں سارے لوگ آ کر بیعت اور لوگ ٹوٹ پڑے اسی وقت اور آ کر بیعت ہوئے کیا کیا کیا یہ لے اور وہ کہتا ہے یہ لے یہ کہتا ہے یہ لے وہ کہتے ایک دوسرے پر پھینک رہے ہیں اور وہ بغیر حدیغ دلّن اگر اپنے دنیا سے اٹھنے سے پہلے اس بات کی وصیت نہ کرتے کہ میرے بارے میں بعد میں میرے فاروق خلیفہ ہوں گے تو شاید اس بات پر لڑائی ہوتی کہ کہتا ہے کہ تو بنے گا دوسرا کہتا کہ تو بنے گا کوئی کہ آدمی چار نہ ہوتا اور اس بات کی عادت احمد فاروق رضی اللہ عدم نے آٹھ آدمیوں کو مقرر چھ آدمیوں کو مقرر کیا کن میں سے غریبہ کا کی انتخاب کیا جائے تو چار نے اس کے اعلان کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم دستبردار ہیں ہم خلافت نہیں لینا چاہتے چار آدمیوں نے اعلان کیا چھ میں سے اور پھر چھ بجے سے عبدالرحمان بن بکر دل... حضرت عبدالرحمان بنواب کو الیکشن کمشنر بنا دیا گیا کہ آپ میں سے انتخاب وہ کریں گے تو عبدالمان بنواب ان مسجد کے لوگوں سے مدرسے کے طلبا سے مکتبوں کے چھوٹے بچوں سے گھروں کی عورتوں سے مدینہ ملوڑا کے بازار میں مدینہ کے بازار کو جتنے راستے تھے ان کھڑے ہو کر باہر آنے والے لوگوں سے وہ کئی دن جو ہے مذاکرات کرتے رہے ہیں خود اکیلے اور مذاکرات کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈیٹا جمع کیا آداد و شمار جمع کیا یہ آداد, آداد و شمار جو ہیں اس سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ عثمان غری رضی اللہ عنہ نے کہا پلہ بھاری ہے زیادہ لوگ ان کی تائید ان کی چاہیے وجہ یہ تھی کہ بہت عمدار تھے بہت صدقہ خیرات والے تھے بہت نرم مزاج تھے اور بہت زیادہ خدمت خلق والے تھے حضرت اللی اللی کی مشغولیت علمی تھی جہاد کی علمی زیادہ تھی اور عثمان غزیر کی زیادہ, زیادہ مصروفیت عبادت اور خدمت خلق کی تھی تو اگر مانوض مسلم نبی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نمبر پر بیٹھے اور عثماندن کی مسجد اور حضرت کی مسجد وہ محلیہ میں سے دوسری دور سی انہیں آدمی سے کہا کہ تم جا کر علی کو بلا کر لیا ہو تو وہ نے کہا کہ آپ کو اب رمانوت نے بلایا ہے کہا مجھے بھی بلایا کسی اور بننے کا مجھے سوبھاگی کا دوسرے آدمی کو بہجو عثمان غریب اللہ کے پاس ان کو بلا کر لایا گیا انہوں نے پوچھا کہ مجھے بھی بلایا کہ اور کسی کو مجھے نہیں کہا ممبر پر بیٹھے بریا ضلع کے مڑاکے پر کمالات خصوصیات بیان کی لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ شاید خلافت ان کو دی جا رہی ہے فوج کے بیان کرنے کے بعد مارا ضلع کے بعد بیان کی اور ان کو لا کر بٹھایا اور سارے خلافت ان کے سر پر رکھ دی اور ایک کو کہتے ہیں ہمارے ہاں بیچ خصوصی ایک وہ کہتے ہیں بیچ عمومی بیچ خصوصی خواص کریں گے دانشور کریں گے ان کی صفات تین ہوں گی اہل علم ہوں گے اہل تقویٰ ہوں گے صاحب فیم و خراست ہوں گے اور دسو خیرا گوٹ نہیں ہے اقبال نے کہا ہے کہ گریز سرد جمہوری جوان پختہ کارش ہو کہ از فکر انسانی ہے جمہوری سیاست سے بھاگو اور جو پختہ کار جوان بن اے مسلمان سے سے بھاگ اور پختہ کار جوان بن کیونکہ کہ دو سو گدے اگر جم ہو جائیں تو ان سے انسانی او, دو سو گدوں کے مغز سے انسانی فکر نہیں نکلتی انسانی فکر نہیں پیدا ہوتی اس سے دو سو گدے اگر ہو جائیں ان کی سوچ انسانی ہو جائے یہ نہیں جائیں. تو بہت گزشی خواص کریں گے اور پھر وہاں اعلان کریں گے پھر بیعت پھر جہاں جہاں جو صوبائی ضلع تحصیل کے حکم ہوں گے وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے اہلیہ الحقت اور ہماری شورا نے فلاں آدمی کو خلیل و منتخب کر دیا ہے ہم اس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کو آخر بیت یہ کچھ وقت دیں گے اس وقت میرے کو اندازہ ہوگا کہ اکثریت نے بیعت کر لیے یا اکثریت بیعت کر رہی ہے تھوڑے لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں تو اس بات کا اعلان کر دیں گے کہ یہ خلافت گئی, گئی اور اگر بیچ نہیں کر رہے ہیں اور اتنی تعریف نہیں حاصل ہو رہی ہے تو خلیبہ کے دن میں فرض ہوتا ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسرے آدمی کو موقع دے چونکہ میری تعریف نہ ہوئی میری بیچ عموم نہیں ہوئی اس سے دوسرے آدمی آ گیا ہے مایات طرز ہے صاحبہ کو پڑھے ذرا کیا پتہ چلے تو شی چار آدمی جو سبزار ہو گئے دو آدمی رہے انتخاب کے لیے اور آج جو ہے تو جو بے وقوف ہو جو سب سے بڑا بیوقوف ہو خاندان میں جگڑالو ہوٹم کم لوئے خر بھی لوہے دوس بھی آ سکے بھائی الیکشن تھا وہ وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے جو میں نے شاہد معیم رحمۃ اللہ علیہ کے منصب امامت سے حوالہ دیا کہ دو جذبے کردار کی آگے بڑھتے ہیں بڑا بننے کا جذبہ مار مال حاصل کرنے کا جذبہ عورتیں حاصل کرنے کا جذبہ یہ جذبہ حفاظت آج کے مقابلے میں جذبہ خدمت خلق ہے اور جذبۂ حفاظت شریع دو آدمی اپنے پیر پر مار رہا ہے جو کہ غیر معیاری آدمی کو ووٹ دے رہا ہے مفضی جبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کے گزرے تو ان کے فتح پر کسی دوسرے آدمی نے فتو نہیں دیا نے کہ وارٹ دینا بھی واجب ہے اور صحیح آدمی کو دینا بھی واجب ہے عام اصول ہے تو مجھے یہ بات سامنے آ ہے میں کہہ دوں آپ کیا سر کے ساتھ ہی نے کہا کہ جرگا ہے جس آگے میں نے کہا جرگا کون کرے گا میں نے کہ ڈبنگے بکیہ میں نہیں کہ ڈبنگے سو گئے کچھ کرے گا وہ نے کہا یہ ایک بدماش قاتل ہوتا تھا اس نے اب توبہ کر لی ہے سفید گھوڑے پر پھرتا ہے اور لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں چرداسو کے سوکھ سوک نے کالم لو چردوکھ نے خان نہ ہو چرد سوکھ عجیب لو چاہ سوکھتے خر پولا کو ہمیشہ جوڑوں بہت بڑی بغیرتی ہے ایک بغیرت کو اپنے اوپر گئے تو لیڈر بنانا یہ ڈاکو چور چکا جو ہوتا ہے قاتل ڈاکے یہ کوئی مرد میدان تو نہیں ہوتا یہ تنظیم دو کرتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب بات رہے کی میں اجازتوں کے پلانے بدماشی کی پڑتا ہے اس کے آگے میں ٹانگ بٹانگ کھڑی ہو کر کے بیٹھا کرتا ہوں اس بات سے کہ تیری بدماشی کی قدر میں معاشرے میں ہونا نہیں دوں نہیں دوں گا تہری بدماشی کو میں معاشرے میں چالو ہونا نہیں دوں گا جگہ جو آدمی کسی فاصل فاجر کی تعظیم کرتا ہے یہ ساشا اللہ اللہ کامتا ہے جو آدمی کسی بدتی کی تعظیم کرتا ہے اس سے اللہ تعالی کی انتہائی ناراضی ہوتی ہے کیونکہ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اس سے خرابی پھیلتی اور عام ہوتی ہے وہاں پہ حقوف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ظلم اچھی بات ہے اس سے آدمی کی قدر ہو رہی ہے حدیث بخوح میں ہے ہے مفہوم ہے کیسا وقت آ جائے گا کہ آدمی کی قدر اس کے فضق و بھجور اس کی شر کی وجہ سے ہوگی قدر اس کے شر کی وجہ سے ہوگی ایسے حالات جب ہو جائے پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے اللہ بارمل کی توفیق